سوال کے کہ نجومیوں کو ہاتھ دکھانا کیسا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ نجومیوں کی بتائی ہوئی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا من اتا ارافن او کاہنن فصدقہو بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله عليه وسلم او کا مقال صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے کہ جو عراف کے پاس آئے یا کاہن کے پاس اور اس کی بات کی تصدیق کرے یعنی جو اس نے ہاتھ دیکھنے کے بعد جو اس کو بتایا جیسی آپ کی عادات ہیں یا جیسا آپ نے کیا وہ بتا دے یہ کون بتاتا ہے عراف عراف اور کاہن دو لفظ استعمال ہوئے تو عراف کی گزشتہ ماضی کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر دے یا کی مستقبل کی آنے والی جو باتیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور اعتقاد یہ رکھے مقصد یہ مفہوم کا مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا فقط بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا اس نے کفر کیا اور مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم سعیدۃ اللہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے اس کی چالیس سال کی نمازیں چالیس سال کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی نجومی کے پاس جا کے ہاتھ دکھانے والے کی چالیس سال کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی اب دو حدیثیں ہم نے سنی ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازد ہوا یعنی اسلام کا کفر کر دیا وہ کافر ہو گیا وہ تو دین سے خارج ہو گیا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ چالیس سال کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی یعنی کافر نہیں ہوگا اس حدیث کے مطابق تو اس کی تدبیک امام اہل سنت نے اس طرح فرمائی ہے کہ کانوں اور جوتشیوں جوتشی کہتے ہیں غالباً وہ پامسٹ کو کہتے ہیں وہ نجومی جو ہوتا ہے کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا برا بھلا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو یعنی یقین رکھتا ہو یعنی جو یہ بتائے حق ہے جو بتائے گا یہ صحیح بولے گا بالکل ٹھیک بولے گا مختلف الفاظ مختلف طریقے سوچنے کے بولنے کے ہوتے نا یہی نہیں کہنا کیا کہ وہ جو یہ کہے گا یہ حق ہے جب یہ لفظ کہے گا یہ تب ہی نہیں بلکہ صحیح تو بولتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے نہیں یار بڑی اچھی بالکل صحیح بات بتاتا ہے ہاں، آپ بھی دکھاؤ کبھی ٹھیک ہے نا اب کیا اس کا اعتقاد یعنی کوئی بھی الفاظ ایسے ہو کہ جس سے اس کا اعتقاد ثابت ہو رہا ہے کہ جو یہ شخص کہتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو کیا ہوگا مطور اعتقاد ہو تو یہ خالص کفر ہے تو یہ کفر خالص ہے اسی کو حدیث میں فرمایا فقط کفر اب امان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اگر بطور اعتقاد و تی نہ ہو مگر مین اور رغبت کی وجہ سے میلان کی وجہ سے ہو بس ویسے ہی شغل میں جو ہے پوچھتا ہے اس کو ہاتھ دکھاتا ہے اعتقاد نہیں رکھتا کہ جو یہ بولتا ہے ایسا ہی ہوگا تو بھی گناہ کبیرہ ہے اور ایسے ہی شخص کے لیے حکم ہے کہ اس کی چالیس سال کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور جہاں تک ایک بات سائل نے اور سوال میں موجود ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں تو اس طرح کا بھی مفہوم حدیث پاک میں ملتا ہے کہ وہ کیوں ہوتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کاہینوں کی بابت یعنی ان کی باتیں قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ بعض وقت وہ یعنی کاہین وغیرہ ایسی خبر دیتے ہیں کہ جو سچ ثابت ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمہ حق ہے جو وہ کہتے ہیں وہ کلمہ حق ہے جس کو شیطان فرشتوں سے اوچک لیتا ہے اور اپنے ان جس کے جو اپنے چیلو جو اپنے کاہنی ہوتے ہیں نا ان کو جا کے یہ ان کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچاتی ہے یعنی? آواز نہیں آتی ہمیں ایک مرغی دوسرے مرغی کے ساتھ جو کنورزیشن کرتی ہے جو بات کرتی ہے آواز نہیں آتی لیکن ایک دوسری کو بات پہنچا دیتی ہے پھر وہ قائن اس کلمے کے اندر سو جھوٹی باتیں ملا کے آگے پیش کر دیتے اس طرح کا مفہوم اسے بات میں ملتا ہے تو سچ ساتھ اس لیے ثابت ہوتی ہے جو آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوں گی اس کے پاس موقل ہے اس کے پاس موقل ہے اس کے پاس موکل ہے تو نیک لوگوں کے پاس بھی موقل ہوتے موکل کیا ہوتا ہے وکیل اور وہ جن ہوتے ہیں تو جن کسی کی دسترس میں ہو سکتے ہیں نیک لوگوں بھی دسترس میں ہو سکتے ہیں بہت سارے پیرانے ازام کے مریدین ہوتے ہیں جن اور بہت سے عاملین کے پاس جن ہوتے ہیں کہ وہ جنات کے ذریعے معلومات کروا لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے عاملین کا نام یہ فیلڈ ہے عملیات کی مگر یہ کہ ایسا دیکھا سنا گیا ہے کو جات جو ہے نا کسی کے قابو میں صرف اس وجہ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن ہے یار اس کے پاس تو موقل ہے بڑا پہنچاوا ہے تو وہ پہنچاوا ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤں یہ غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتے ہندو جو ہوتے ہیں نا جو, جو کالا علم وغیرہ کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی اس طرح کے موقع ہوتے ہیں تو جنات اور انسان یہ ثقلین کہلاتے ہیں یہ یہ دونوں جو مخلوق ہے ان دونوں کا قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے یہ دونوں مکلف ہیں جس طرح سچے جھوٹے مسلمانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں جس طرح نیک و بد مسلمانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں ہوتے ہیں جس طرح سنی و بد مذہب انسانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں